خدا مرشدے اختار پیر مرشدے اختار پیر بازا کے بازتے پھپا کسی کیا چلتا ہے پھپا ک سے کیا چلتا ہے پھپا کیا چلتا ہے کیا چلتا ہے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے اک میں کیا سارا زمانہ پاپا سے محبت کرتا ہے پپا کسے کیا چلتا ہے پپا کسے کیا چلتا ہے کیا پپا کسے کیا چلتا ہے پپا کسے کیا چلتا ہے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اطار گئے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار گئے ہے کرم ملاکار ہے کرم سرکار ہے بابا کسے کا چلتا ہے پاپا کسے کیا چلتا ہے پابا کسے کیا چلتا ہے پبا چلتا ہے بن گئے لاکھوں مبل آپ کے زیر اثر بن گئے لاکھوں مبل آپ کے زیر تھی جس کی زبان گونگ تھی جس کی وہ شولائے گفتار ہے پبا کسے کیا چلتا ہے پابا کسے کیا چلتا ہے اب تار سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ بابا سے محبت کرتا ہے باپا کا کیا چلتا ہے فپا کا کیا چلتا ہے کیا بابا کسے کیا چلتا ہے فپا کسے کیا چلتا ہے آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر گئے آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر گئے آپ کی الفت میں یارو آپ کی الفت میں پپا کا سکیا چلتا ہے پپا کا سکیا چلتا ہے پپا کا سکیا چلتا ہے کا چلتا ہے سبز سر پہ ہے امامہ زلفے کالی کالی گئے سبز سر پہ کالی کالی پیر میں پپا کردار ہے کیا پپا کسے کیا چلتا ہے پھپا کسے کیا چلتا ہے کیا پپا کسے کیا چلتا ہے پھپا کسے کیا چلتا ہے نسبت گئے مجھ کو اس نام سے صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے کا کسے کیا چلتا ہے بابا کسے کیا چلتا ہے کیا چلتا ہے کیا چلتا ہے مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے گو کیوں داس مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں المدن المدن رفتار تار ہے کیا پابا سے کیا پابا سے کا سے کیا چلتا ہے بارہ مدنی قافلوں کا جو مسافر بن گیا بارہ مدنی قافلوں کا جو مسافر بن گیا بلی تاریوں یار ہے گرا پپا کا کیا چلتا ہے پپا کسے کیا چلتا ہے کیا پاپا کسے کیا چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے آتار سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ کا ملتا ہے اک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے یہاں بابا کا کیا چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے کیا بابا کسے کیا چلتا ہے دعوتیں اسلامی کی مولا جگہ میں دھوم گو دعوتیں اسلامی کی مولا جگہ میں دھوم گو اس دعا کا نور دیکھو اس دعا کا نور دیکھو بلبی عطا کیا پپا ک سے چلتا ہے پپا کسے کیا پپا کسے چلتا ہے چلتا ہے چل چلاتی دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی تیرا چل چلاتی دھوپ غم کی کیا گی تیرا اجاگر سر پہ ساٮٔے اطار سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ پاپا سے محبت کرتا ہے پپا کا سے کیا چلتا پپا کا سیکھ چلتا ہے کیا چلتا ہے پھپا کا سے کیا چلتا ہے